من بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت النمل رکو نمبر دو اللہ عزت حضرت داعود اور حضرت سلمان علیہ السلام کے کچھ احوال کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازے گئے اور رب کا شکر ادا کرتے رہتے اور اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی حضرت داود علیہ السلام کے علمی جانشین اور وارث بنے اور مزید نعمتوں میں پرندوں کی بولی کا علم بھی سکھایا گیا اور اس پر بھی رب کے شکر گزار بندے بنے اور اسی طرح ان کے لشکر میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی شامل تھے اور پرندے بھی شامل تھے فہوم یو ان کو بڑے منظم فوجی ڈسپلن کے ساتھ لشکر کو تنظیم اور ترتیب کے ساتھ ٹھہرایا جاتا تھا بڑا منظم لشکر تھا حضرت سلمان علیہ السلام کا حتی آتو علی ولیٰ النمل چونٹیوں کے ایک وادی پر سے ان کا گزر ہوا تو چیونٹی جو ان کی بڑی سردار چونٹی تھی چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی اپنے گھروں اور بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم ان کے قدموں کے نیچے مچھلی جا رہی ہو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سنی اس کی بات کو سمجھا فتح بس سما اور مسکرانے لگے اور رب کا شکر ادا کرنے لگے اللہ تیرا شکر ہے تو مزید مجھے توفیق کے شکر عطا فرما دے جو تیرے احسانات ہیں میرے اوپر میرے والدین کے اوپر اور مجھے مزید نیک اعمال کے لیے قبول فرما لے اور اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک مندوں میں شامل فرما لے و تفقت تئین حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی اور ہد ہد موجود نہیں تھا آپ نے فرمایا ہد ہود کدھر گیا ہے وہ نظر نہیں آ رہا یا تو وہ معقول عذر پیش کرے وہ کیوں آیا نہیں یا پھر میں اسے سخت سزا دوں گا تھوڑی دیر گزری وہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا میں اس کا احاطہ کر کے آیا ہوں جس کا احاطہ آپ نے نہیں کیا آپ کو اس بات کا ابھی علم نہیں ہوا میں وہ بات اور اس کی خبر آپ کے پاس لے کے آیا ہوں سبا کی خبر میں یقینی طور پر آپ کے پاس لے کے آیا وہ سبا ایک قوم کا نام تھا ان کی الگ حکومت اور بادشاہت تھی ایک خاتون ان کی ملکہ تھی جس کا نام بلقیس تھا تو یہ اس کے احوال کا مشاہدہ کر کے ایک یقینی خبر لے کے آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عورت ہے جو ان کی ملکہ ہے ہر قسم کی نعمت اسے میسر ہے اس کا بہت بڑا آرچ ہے اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر کے سجا کر کے دکھایا ہے اور راہ خدا سے انہیں روک رکھا ہے آگے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو سجدہ کرنے اور اس طرف رغبت کرنے کی ترغیب دی اللہ یسدالج الخب آف سماپاتی ولاَ بل اللہ کو کیوں نہیں سجدہ کرتے لوگ مظاہر قدرت کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور جو قدرت حق ہے اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے ہیں لوگ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش عظیم کرا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے تو سچ بول رہا ہے یا غلط بیانی سے کام لے رہا ہے ایسی بات بنائی ہے تم نے اسدق تام کن تمن جاؤ میرا یہ خط اور تحریر لے جاؤ اور انہیں جا کر تھما دو اور انتظار کرنا وہ کیا جواب دیتے ہیں تو قالت جیسے ہی اس نے خط اس کی طرف ڈالا تو وہ خاتون کہنے لگی اے میرے سردارو الملا اس کی کابینہ کے لوگ تھے انی القیہ علیہ کتاب کریم خط کو اس نے دیکھ لیا سمجھ بھی لیا اور کہتی بڑا معزز مکتوب ہے اور اس میں جو عبارت تحریر ہے ان نحم سلیمان بََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ بسم اللہمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتون دو لفظی بات ہے جو جامع اور مختصر بات کے اندر تاثیر اور وزن ہوتی ہے وہ لمبی لمبی تحریروں اور باتوں اور بے معنی گفتگو کے اندر تاثیر نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتب بھی اس آپ دیکھیے اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں بہت مختصر تحری پر معنی پر مغذ جامع تاہم سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کا آغاز ہے اور تم سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرم بردار ہو کر کے آ جاؤ بس کہنے لگی مجھے مشورہ دو میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گی لوگ اپنی وفاداری اور جان ساری کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں آپ کے اشارہ چاہیے ہم لڑ پڑیں گے فنزوری ماضا تعبری جو آپ کا مشورہ ہوگا ہم کر گزریں گے اس نے کہا یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے جس کا خط ایک پرندہ لے کے آیا ہے اور ان نملو اذا اجازت دخل وقریتاً یہ کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے اور بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو جو سب سے معزز لوگ ہوتے ہیں انہی کو وہ ہدف بناتے ہیں اور سب سے ذلیل رسوا ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ ہم سب سے زیادہ ذلیل رسوا تو ہم ہوں گے عوام کا تو کوئی نہیں جائے گا اچھا چلیں وسلتوں نے لہم بے حدیہ میں بھی ذرا پرکھتی ہوں تھی بہت سمجھدار زیر خاتون میں ہدھیے دے کر پرکھتی ہوں میرا ہدیہ قبول کرتے ہیں تو پھر دنیا کے طالب اور اگر میرے ہدیے کو رد کر دیتے ہیں تو پھر ان کا مقصد دنیا تل بھی نہیں ہے کوئی اور مقصد ہے بَنی مرثلۃ بے حدیت انفنا صرۃۃ الب میرج الم السلم نے دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کے آتے ہیں فلم ماجا سلمان حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قاصد بڑے ہدیے لے کر آئے حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھا اچھے دونوں نبی مال ہیں یہ کیا میرے پاس لے کے آئے ہو تو مال و دولت اور یہ حدیے فماطانی اللہ خیر و ما عطا کو اللہ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے تمہارے ان حدیوں سے بہتر ہے بل تم بے حدیتی کم تفرا ہو جاؤ لے جاؤ اپنے حدیوں پہ تم خود ہی خوش ہو جاؤ آپس میں بانٹ لو ارجے علہ واپس جاؤ فلاں اللہ بجن دلہ قبل دہا اگر بردار ہو کہ نہ آئے تو ہم ایسا لشکر لے کے آئیں گے جن کا سامنا نہیں کر سکو گے تم وَلَا <سادرون> اور سلیل رسوا کر کے نکالیں گے انہی حاصل. یہ نکالیت کیا آج بھی ہمیں کافروں کے ساتھ ہدایہ کے تبادلے کے بارے میں رہنمائی دیتی ہے دنیا میں آج یہی چل رہا ہے. اگر مسلم امہ اور مسلم امہ کے حکمران دنیا سے کافروں سے بے خرض ہو جائیں ان کے ہدیوں بلکہ ہدیے نہیں ہوتے وہ تو سودے ہوتے ہیں اگر آئی ایم ایف سے امداد لیتے ہیں ایف ایٹ ایف سے اگر اپنے مطالبات منواتے ہیں اگر امریکہ سے امداد لیتے ہیں بظاہر وہ امداد ہے لیکن اس کے بدلے میں قومی غیرت اور ضمیر کا سودا ہوتا ہے تو وہ تو سودے ہیں تو ملکہ زبان بلکہ نے تو پھر ہدیے بھیجے تھے بےغرض وخر بھیجے تھے پرک رہے اگر مسلم امہ کے حکمران مفاد پرستی کو چھوڑ دیں تو یہ راستہ اس طرف جا سکتا ہے شروع ہو سکتا ہے عزت کا سفر لیکن جب تک غیروں کے اوپر نظر رکھیں گے اپنے قدموں پر نہیں کھڑے ہوں گے اپنے عیش و عشرت کے اسباب و سامان کے لیے غیروں سے بھیگ مانگنا نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہم عزت کی جانب سفر نہیں شروع کر سکیں فلم ماجا سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدیے واپس کر دیے قال یا ائی ملو ائ کم یاتی اب حضرت سلمان اسلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے ہمارے پاس اس نے آنا ہے میرے پاس تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا اپنے مصاحبین سے کہ اس کا جو بڑا مشہور ترخت تخت جس کی تعریف حدود نے بھی کی ہے ولاحہ ارشن عظیم وہ تخت کون لے کے آئے گا میرے پاس ایک جو ہےکل جن کہنے لگا میں لے کے آؤں گا قبلان تقوام مقامی آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ نہیں علیہ لقبی النین میرے اندر طاقت بھی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں میں کوئی خیانت نہیں کروں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی کون لے کے آئے قال کال الظین دہو علم و من الکتاب جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا آپ کے پلک چپکنے سے پہلے میں آپ کے پاس اس کا تخت حاصل کر دوں یعنی آپ آنکھ کھولیں گے بند کریں گے پھر کھولیں گے تو تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا کہتے ہیں یہ ان کا وزیر تھا اور اس کے پاس اس میں اعظم کا علم تھا بعض کہتے ہیں کتاب سے مراد تورات ہے اس زمانے میں تورات اللہ کی کتاب تھی اللہ ذین دہ علم و من الكتاب تو تورات کے سب سے بڑے عالم اللہ کے نبی ہوتے ہیں تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں میں تو پلک جپتنے میں لا سکتا ہوں اصل میں لوگ جو جنات کے بڑے معتقد اور مرید ہوتے ہیں جب اس دیو ہیکل جن نے یہ کہا کہ میں آپ کے مدرس پر خاص ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں تو کیا کر سکتا ہے میں پلک جھپکنے ملے آپ اللہ زی عنداب یہ سب تفاصی فلم مارآ مستقر ادہ سامنے تخت موجود تھا رابطہ شکر ادا کرنے لگے اور فرمانے لگے یہ اللہ مجھے آزما رہے ہیں کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں جو شکر کرتا ہے اللہ تعالی اسے مزید نعمتوں سے نوازتے امن کفر اور جو ناشکری شکری کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ غنی اور کریم نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نکیر اس کے اس تخت میں تھوڑا سا ماڈیفکیشن کر دو تبدیل کر دو دیکھتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے یا پتہ نہیں چلتا فلما جات اب جب وہ آئیں قیلہ ان کی جانب سے کہا گیا آ ہا کزا کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت جیسا یہ ہے تو اس نے بھی کتنی سمجھداری کا جواب دیا وہ بھی آگے سے کہتی ہے قالت کہنے لگی کا انا ہوا مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ یہ وہی ہے گویا کہ یہ وہی ہے واہو تین علم قبل ہاں آپ کو ان باتوں کے ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو پہلے ہی پتہ چل گیا ہے اللہ نے آپ کو بڑی طاقتوں سے نوازا ہے وہ دھ جس کا خط لے کے آتا ہے تو کتنی طاقت ہوگی اللہ تعالی نے اسے اتا فرمائی وکنسلم ہم تو فرما بردار بن کے آئے ہیں ہمارے سامنے ان باتوں کو اگر نہ بھی دکھائیں تو ہم تو فرما بردار ہیں آگے اللہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس عورت کے دل اور مزاج اور طبیعت میں تسلیم و رضا تھی یہ سرکش نہیں تھی لیکن ماحول نہیں ملا تھا اس کو کافر ماحول تھا قواق پرستی کا ماحول تھا اس ماحول کے سبب سے یہ کفر و ضلالت میں تھی لیکن جیسے ہی اس کے سامنے حق کھلا تو فوراً اس نے حق کو تسلیم کر لیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر آج بھی ہیں ان کے سامنے حق کھلا نہیں اور جیسے ہی ان کے سامنے حق کھل جائے وہ فوراً تسلیم کر لیتے روتی روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر ہم دنیا سے اس حال میں چلے جاتے ہمارے سامنے حق نہ کھلتا تو کیا حال ہوتا ہمارا حضرت سلیمان علیہ السلام نے زبردست قسم کا استقبال عالیشان محل شیش محل تعمیر فرمایا اس کے صحن کے ایک حصے میں نیچے ایک تالاب جس میں مچھلیاں بھی ہیں اور اس کے اوپر خوبصورت شیشہ کس قدر ترقی ہوگی اس زمانے میں شیشہ کی صنعت کی کہ شیشہ نظر بھی نہیں آ رہا آج کل کے ترقی یافتہ زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں سارے پہلے زمانے کے کوئی ترقی یافتہ نہیں تھے لیکن جو مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں ملتی ہیں بڑی بڑی ترقی تو جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ادف السرحا آئیے تشریف لائیے محل کے اندر جب وہ آگے بڑھی اور گزرنے لگی اس مقام سے تو رات و حس حسی اس نے سمجھا یہ تو گہرا پانی ہے وہ کشفت ساقی ہے اس نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور اس کی پنلیاں ننگی ہو گئیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شیشہ ہے اور شیشوں کا بنا ہوا یہ ایک شیش محل ہے آپ کو کپڑے سمیٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے سامنے اس کی آجزی کو ظاہر کیا ہے بڑا تخت ہے تیرا کیا سمجھ ہے تیرے پاس کیا شان و شوقت ہے تیری یہ دیکھ تجھے پتہ بھی نہیں قالت کہنے لگی ربی ان ظلم تو نفسی اے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے میں اسلام قبول کرتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان مان اس واقعے کو اللہ رب العزت نے اس پس منظر میں ذکر کیا اس سے پہلے والی صورت میں بھی آپ نے احوال پڑھے مشرقی نے مکہ یا دنیا کے دیگر کفار یا آج کل کے بھی بعض لوگ اپنی دولت کے ضوم میں اور اپنے جاہ اور اپنے مرتبے کے سبب سے حق کو قبول کرنے سے رک جاتے ہیں ہم مانے ان کی بات فرمایا سلیمان علیہ السلام ان جیسی دولت اور ان جیسا مرتبہ کس کے پاس ہوگا ملکہ بلقیس اس کے پاس بھی بہت بڑی دولت تخت بادشاہت تھی لیکن حق جب سامنے آیا تو اس نے انکار نہیں کیا قبول کرنے سے تو ہمارے اندر بھی یہ وصف اور یہ مزاج ہونا چاہیے کہ حق کو قبول کرنے کے لیے ہم اب وقت تیار رہے ہیں آگے اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعی کا ذکر فرمایا اور قوم سمود کی طرف ان کی بے ست دعوت توحید لوگوں نے انہیں جھٹلایا جب کچھ ان کے اوپر سختی کے احوال طاری ہوتے قحط سالی آتی تو وہ حضرت صال علیہ السلام اور اصحاب ایمان کو کوستے ہوئے کہتے تمہاری وجہ سے ہمارے یہ حالات ہو رہے ہیں بلکہ یہاں تک صورت حال پہنچی کال و تقاسم و بلا و کانف المدینتِ نو سردار تھے صدار کیا تھے انڈے تھے وہ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم سالے کو ختم کر دیتے ہیں ان کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی مار دیتے ہیں وہ منصوبہ بنا رہے تھے اور جیسے ہی منصوبہ کی تکمیل کے لیے وہ ان کی جانب آگے بڑھے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور ان کے اوپر پہاڑ کی چٹان کو گرا کر تباہ و برباد فرما دیا اور پھر تین دن کے اندر اندر مجموعی طور پوری قوم کو ملیا میٹ فرما دیا عذاب الہی سے یہ معذب ہو گئی فتیل کبھی تو ہم یہ رہے ان کے گھر ان کے ظلم کا نشان نشان عبرت پیش کر رہے ہیں ان نفیز علقلاۃ قومی عالم اسی طرح قوم لوتس اور ان کی اخلاقیوں کا تذکرہ ان کے روکنے اور ہدایت کی طرف آنے کے متعلق حضرت علیہ علی السلام کی نصیحتیں اور قوم کا جواب قوم والے آگے سے کہتے آخر جو من لطم کریتِن و مناسبت تاہر یہ بڑے پاک باز آ ہیں ان کو نکال دو اپنی بستی سے یا اور کہیں رہ جا کر ہمارے میں رہنا ہے تو ہمارے جیسے ہی بن کر رہنا پڑے گا فانچی نہ ہو آلم رات ہو قدر نہ اللہ تعالی نے ان کو اور ان کے اصحاب ایمان لوگوں کو نجات عطا فرمائی اور باقیوں کو پتھر کی بارش برسا کے تباہوں و برباد فرما دی بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت النمل رکن نمبر پانچ میں اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے بندوں پر سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ آغاز کرتے ہوئے اللہ تعالی نے توحید کے دلائل کو بہت ہی خوبصورت اور مؤثر پیرائے میں ذکر کیا ہے اور اس کی فصاحت اور بلاحت کی کوئی مثال نہیں ہے کسی اور زبان میں اس کی تعبیر ممکن نہیں ہے امن ام خلق اسم آباد ہی کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان کی جانب سے پانی کو اتارا اور اس سے بارونق باغات نکالے کیا تم اگا سکتے ہو کوئی درخت کوئی نباتات کوئی سبزہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اللہ وہ بھی کہیں گے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے اللہ بل ہوں پھر بھی اللہ کے ساتھ زمین کو قرار اور ٹھہرنے کے لیے بہترین اور موزوں مقام بنایا اور بیچ بیچ میں نہریں جاری فرما دی اور پہاڑوں کو نصب کر دیا اور دو دریاؤں کے سنگم میں باریک پردہ حائل کر کے دونوں کو ملنے سے روک دیا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے امن یجیب المستر مستر اور پریشان حال کی پکار کو بلا کون سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیفوں کو کون ہٹاتا ہے زمین میں تمہیں کون نائب بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے بلا کون ہے جو خشکی اور تری میں ظلمتوں اور تاریکیوں میں تمہیں ہدایت عطا کرتا ہے ہواؤں کو کون بھیجتا ہے جو بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں اس کی رحمت کی نوید لے کے آتی ہیں کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بھلا کون ہے جس نے ابتدان مخلوق کو پیدا کیا ہے وہی دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے کون ہے جس کے پاس رزق کے خزانے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے ہاتھوں من تم صادقین اللہ ہوت اللہ کہتے ہیں میں نے تو دلیلیں پیش کر دی ہیں اللہ کی وحدانیت کی کیا ہے تمہارے پاس بھی کوئی دلیل ان مشرقوں کے شرک کی تو لے کے آؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ان کو صادقین اگر تم اپنی بات میں سچے ہو اور اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو درست ہے باز اللہ تعالی قل آپ کہہ دیجیے آسمان کے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے ما یشرون کچھ پتہ نہیں ہے انہیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا اللہ لیکن جب آخرت کی بات ان کے سامنے کی جاتی ہے کا ان کا علم بے بس ہو جاتا ہے ان کا دماغ فیل ہو جاتا ہے یہ آخرت کے متعلق یقین نہیں کرتے ہیں ایسے ہو سکتا ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہو پھر حساب و کتاب اور میدان اشر اور جزائم اور پھر جنت و دوز بے بس ہو جاتا ہے ان کا دماغ اس, اس کے بارے میں سوچ نہیں آ کے پڑتی جس رب نے یہ پورا کا پورا نظام کائنات بنایا ہے کیا وہ ایسا جہان دوبارہ پیدا کرنے اس سے بڑھ کر دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا یقیناً قدرت رکھتا ہے آخرت کے بارے میں ان کے جو شبہات تھے ان کے جوابات دیے گئے وہ قصے اور کہانیاں کہتے تھے ان باتوں کو فرمایا کس کہ سے کہانیاں نہیں ہیں یہ حقائق ہیں جو تمہارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی آپ پریشان نہ ہوا کریں ان کی باتوں سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے چلے آئے ہیں آپ کے ساتھ ہی ایسی باتیں کرتے ہیں آپ صبر و استقامت سے کام لیں اور اللہ پر اعتماد اور تبکل رکھیں پران مجید کی حقانیت کی دلیل ومام غائ بطن فسماع ولاف فی کتاب مبین هذا القرآن یکسو اعلیٰ بنی اسرائیل اکثر الزیم فی اختلف قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اس وجہ سے کہ قرآن ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں اہل کتاب نے اختلاف کر رکھا تھا حضرت عصی السلام کے بارے میں اختلاف کیا تھا قرآن نے حقیقت بتا دی دیگر واقعات میں جہاں جہاں ان کا اختلاف ہوا تھا قرآن نے حقیقت بتا دی تو مان لیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے قرآن کی حقانیت کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا لیکن پھر بھی کچھ بڑے دانہ بینا لوگ ہوتے ہیں مگر حق کو قبول کرنے سے وہ اندھے ہو جاتے تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کہتے ہیں ان نقلاطم المتا ولاۃسم دعا ایسے مردے اور ایسے اندھے بہرے لوگ جب وہ حق سے برگشتہ ہو جائیں اور وہ گردانی اختیار کریں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے لیکن قیامت جب پیش آئے گی ان کے سامنے احوال کھل جائیں گے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جو کچھ بتایا جاتا تھا حقیقت میں اسی کے مطابق سارا آگے واقعات پیش آ رہے ہیں داغ بت العرض کا ذکر کیا گیا جو قیامت کے قریبی نشانی ہوگی اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالیں گے وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا تو کل لمح احادیث میں اس کو داع الارض قرآن میں بھی اس کو داع الارض کہا گیا وہ گفتگو کرے گا سکان و لائق لوگ اللہ کی باتوں پر اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے اور جب وہ داع الارض نکلے گا تو توبہ کا باپ بند ہو جائے گا اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی اس سے پہلے پہلے توبہ کا باپ مفت تو دعوت دی جا رہی ہے کہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس وقت تک انسان توبہ کر سکتا ہے آ جائے اپنے رب کی طرف کفر شر گناہ اور طرح طرح کے برے اعمال جس میں وہ مبتلا ہیں اسے چھوڑ کر اللہ کی رحمت کی طرف آ جائیں اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں قیامت اس کے احوال نفقے سور سور کو پھونکنا اور ہر چیز کا موت کے آغوش میں چلے جانا اور پھر دوبارہ سور پھونکنے کے بعد زندگی ان احوال اور واقعات کو ذکر کیا گیا اس میں ایک یہ ذکر ہوا اللہ من شاء اللہ سوٹ پھونکا جائے گا سب گھبرا کر پریشانی کے عالم میں چلے جائیں گے مگر جس کو رب چاہے گا وہ گھبراہٹ سے مستثنی رہے گا وہ کون لوگ ہیں متعدد تفاصیر ایک تفسیر یہ ہے کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے وہ قیامت کے دن نہیں گھبرائے گا اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے من جا فلو خیر فلخیرمنا صالحین کو بھی اللہ تعالی ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں گے جو حسنہ کو بہتر بلائی کو لے کے آئے گا اسے اس سے بہتر سلا نصیب ہوگا وہ منفذیں عامنون گبراہٹ سے ایسے لوگ امن میں ہوں گے اس صورت کے اختتام میں توحید باری کی طرف توحید باری پر استقامت اور اس کی جانب دعوت کی ترغیب اور تلاوت قرآن کے اوپر استقامت عبادت رب اور اللہ کے حمد و ثناء ان مضامین پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے صورت القصص قصص واقعہ کو کہتے ہیں اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دلائل کے ساتھ ثابت فرمایا اور انبیاء علیہ السلاۃ وسلم کے واقعات کو ذکر فرمایا خاص طور پر اس کی ابتدائی آیات میں حضرت مصع عصلاۃ والسلام کی زندگی کے ان گوشوں سے پردہ اٹھایا جو پہلے واقعات ذکر نہیں ہوئے نئے واقعات ہیں حضرت مصعصلاۃ والسلام کی زندگی کے ابتدائی احوال سے متعلق اور اسی طرح اس صورت کے آغاز میں فرعون کے مظالم کی کچھ جھلکیاں ذکر کی گئیں فرمایا نسل و من نبائی نبا موسع فراؤن اب الحق القومی ہم آپ کو سناتے ہیں علیہ سلام کی خبر اور فراؤن کے واقعات برحق طور پر فراؤن بڑا سرکش تھا و جا شیان اس نے لوگوں کو تقسیم کر دیا تھا گروہ در کرو انگریز کی بھی یہ پالیسی ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو آج بھی اسی پر کر رہا ہے اسلامی ملک میں ہر ملک میں لڑائی ہے کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اس ملک کے اندر لڑائی نہ ہو ہر اسلامی ملک میں لڑائی نہ. مصر سے شام سے عراق سے لبنان سے اور اسی طرح پاکستان سے افغانستان سے جس بھی ملک کو لے کہیں سے لڑائی ہے کہیں تھوڑی لڑائی ہے یہ اصل میں فرعون کا فلسفہ تھا وجہ الاشیان طبقات میں تقسیم کرو آپس میں لڑتا کرو اور پھر تمہارے پاس آئیں گے تو تم ان کے اوپر حکمرانی کرو ایک فراؤن کا یہ جرم ذکر کیا گیا ذیف طائف تمن وہ ایک طائفہ اور جماعت کو کمزور سمجھتا تھا ان کو ضعیف بناتا تھا یعنی بنی اسرائیل کو حالانکہ بنی اسرائیل حکمران رہے حضرت یوسف علیہ سلاۃسلام جب تشریف لائے تھے اور عزیز مصر بن گئے تھے اس وقت حکمرانی ان کے پاس تھی اور جب سو سال دو سال دو سال گزر جاتے ہیں تو وہ قوم وہیں کے باشندہ قوم کے قرار پاتی ہے وہاں رہے وہی پلے وہیں بڑے ہوئے وہی ان کے خاندان آباد ہوئے دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں ایک قوم نے دوسری جگہ ہجرت کی دوسری قوم ان کی جگہ آباد ہو گئے لیکن فرعون نے ان کو کمزور اور ضعیف سمجھا یہاں تک کہ یوزبی ہو ابنا ہوں ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کے بیٹے کو اس کے سامنے اس کی گردن پر چھری چلائی جائے اور وہ بھی معصوم بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کو پکڑ قتل کر دیا وہ یہ ساحی نسا عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا وہ ان کان المفصین قرآن کی اصطلاح میں فراؤن دہشت گرد تھا کہ جو بچوں کو ذبح کرتا تھا اور مارتا تھا لیکن یقیناً فرعون اپنے زمانے میں بری سا کو کہتا تھا لشر ذمت القلیل الوََ یہ لگائے پر کر دیں اور انہوں نے ہمارا جینا دوبر کر رکھا ہے جیسے گزشتہ پاروں میں آپ نے سنا ہے دنیا میں یہی چل رہا ہے آج بھی جو بچوں کو خواتین کو قتل کر رہے ہیں ضعیفوں کو مار رہے ہیں وہ ان بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردیں اور خود وہ امن کے علمبردار بنے بیٹھے وَنُرِيدُ وَنَجَعَلَهُمَ وَنَجَعَلَهُمُ اللہ کہتے ہیں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان پر احسان کریں جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے اور ہم انہیں رہ برو رہنما بنائیں اور زمین کا وارث بنائیں ونکن زمین میں طاقت اور قدرت عطا کریں ون ری فرعََانہ اور فرعون اور اس کے وزیر حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس کو ان کو ڈر لگا ہوا تھا کیونکہ جمیوں نے بتا رکھا تھا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ تمہاری سلطنت کے زبان کا سبب بنے گا تو ان کو وہ دکھائیں واہ حینا الا ام موسا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی جب ان کے گھر میں منسا پیدا ہوئے بچہ پیدا ہوا انیر اس کو دودھ پلاؤ فیضا خفتیا علی جب تمہیں خوف ہو نا کہ اب ان کا رخ اس محلے کی طرف ہو گیا ہے ادھر آ رہے ہیں فالتھی ہی فلجم سندوک میں ڈال کے اس کو دریا میں ڈال دینا ولاقافی ولا تحظنی ولا پریشان نہ ہونا ان نہ رات دلے کی ہم دوبارہ تجھے یہ واپس لوٹا دیں گے و جائے من المرسلین اور اسے نبی بنا دیں گے فلطفت آلو فراؤن علی معدو و محاذن اللہ کہتے ہیں اس کو یعنی بچے کو جب ڈالا مس علیہ السلام کی والدین نے دریا میں اور بچہ جا کے تابوت جا کے ٹھہرا ہے سندو فرعون کے محل کے پاس تو فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا لقطہ کا مطلب ہوتا ہے گری بڑی چیز کو اٹھا لینا خلطختہ ہو آدو فرون یہ ادوم و, و حزنا تاکہ صحیح دشمنی ہو ان کے ساتھ اور ان کا درد سن بنے آگے چل کے ان نہ فراؤن و حامان و جنودان یہ خطا کار تھے یہ جس سے ڈر رہے تھے وہی ان کے ساتھ قدرت کر رہی تھی وقالت کالتم رہا تو پھر کی بیوی حضرت آسیہ جو بڑی نیک اور متقی خاتون تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں متعدد مقام پر کیا ہے اور انہوں نے بطور مثال پیش کیا اور رتوئین علی والا کہنے لگی یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کیونکہ اولاد نہیں تھی اللہ نے ان کی محبت ڈال دی لا تک اس بچے کو نہ مارو اسین فانہ خضا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے ہمیں نفع دیکھ واسبا فادوم میں منہ سفارے گا ادھر حضرت موس علیہ السلام کی والدہ کا دل اڑا اڑا خالی پریشانی کے عالم میں کیا بنا میرے بچے کا ان قادت لتب دی بھی اللہ کہتے اگر ہم ان کو ثابت قدمی ان کے دل میں جماؤ نہ پیدا کرتے تو ایسا قریب تھا کہ وہ اس بات کو لوگوں کو بتا دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے وکالت لیختی کسی مصل السلام کی بڑی بہن سے کہنے لگی ذرا پیچھے پیچھے جاؤ دیکھو کدھر جاتا ہے یہ سندوک بسورت بہن ذرا فاصلے سے دیکھتی رہی پاس پاس نہیں سندوک کے گئی دور سے دیکھتی رہی سندوک انجنو بن کسی کو पता चल چل گھر میں سندوک چلا گیا اب عورتوں کو بلایا گیا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا اب اس بہانے سے بہن بھی اندر چلے گی میں بھی مشورہ دیتی ہوں و حرمنا علیہ مراض قبل اللہ کہتے ہیں ہم نے حرام کر دیا کسی کا دودھ نہیں پینا تم فقالت تو یہ بہن پاس کھڑی تھی کیے لگی حلۃ القم اللہ فلو نہ ایک ایسا گھرانہ ہے پاکیزہ لوگ ہیں کہ ان کا کبھی کسی بچے نے انکار نہیں کیا دودھ پینے سے اگر آپ کہیں تو میں انہیں لے کے آتی ہوں وہ ہم لہو نا خیر خواہ کریں گے فردد نہ ہو لاؤ ہی اے مساحم نے دوبارہ سے تمہاری ماں کو واپس لوٹا دیا کہیں تکر آئی نا اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں تاکہ اس کا غم ختم ہو جائے ولی تعلم تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ اللہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ سچا ہوتا ہے لیکن لوگ نہیں جانتے بسم اللہ رحم الرحیم صورت القَص رکو نمبر دو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حز رجبو صحیح السلات اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو اللہ نے انہیں علم و حکمت سے نوازا شہر میں داخل ہوئے جس وقت لوگ غفلت میں تھے تو دو شخصوں کو دیکھا آپس میں لڑائی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ایک مصالح صلاحۃ السلام کی جماعت یعنی بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا فرعون کا خاص آدمی تھا جو مصالح علیہ السلام کی قوم کا تھا اس نے علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی دشمن کے خلاف جو فرعون کی قوم کا تھا اسلام نے دیکھا معاملے کو تو وہ ظلم کر رہا تھا جو فرعون کا تھا مصلی السلام نے اسے مکہ مارا فقضہ علی اس کی موت واقع ہو گئی اسلام نے کہا میں تو یہ نہیں چاہتا تھا من عمل الشیطان یہ تو شیطان کا عمل ہے اس کو اس کی موت واقع ہو گئی ہے انہوں نے تو صرف اس کو جو ظلم کر رہا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے مظلوم کا بدلہ لینے کے لیے مکہ مارا تھا لیکن مکہ ایسا زور سے لگا یا بندے کی جان ایسی تھی کہ بندہ مر گیا بہرحال قتل تو ہوا ہے چاہے خطائی سے تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنے لگے ربی انی ظلمت تو نفسی میرے سے خطا ہو گئی ظلم ہو گیا مجھے معاف فرما دی اللہ نے معاف فرما دیا کالا ربی بیمان ہم اللہ سے عرض کرنے لگے کہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا، تیرے باقی اور بھی انعامات ہیں اور مجھے معاف کر دینا بھی تیرا انعام ہے فلاں نکن ظہیر آئندہ کے لیے میں کسی ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا اصل میں مصل علیہ سلام پلے بڑھے فراؤں کے گھر میں تھے تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا چانا تو بعض دفعہ کسی کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بھی اس کو طاقت اور قوت ملتی ہے اور وہ دوسروں پر ظلم شفل کرتا ہے تو مصع علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعوم کا جو جابرانہ طرز عمل تھا اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ اس کی پوری قوم ضعیفوں پر ظلم کرتے تھے تو اس لیے کہا کہ آئندہ میں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی احتراز ہی کروں گا فاس بحاف المدینت خائف یا ترقب حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے دن جب صبح ہوئی تو دل میں خوف تو تھا کہ بندہ مر گیا ہے تو کیا صورتحال پیش آتی ہے انتظار کر رہے تھے آج صبح پھر اسی طرح کی سچویشن بن گئی فید الدست ہو بلمسی استثر جس نے کل ان کو مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر وہ مدد کے لیے بلا رہا ہے موسیٰ یہ فلاں بندہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے مسا علیہ الصلاۃ السلام نے دیکھا کہ یہ لڑائی تو اس کا روز کا وطیرہ ہے روزانہ اسی کے ساتھ ہی لوگ ظلم کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے آج اس کو بھی سمجھایا اور کہا انکل غوی و مبین مجھے تو تم بھی ٹھیک نہیں لگتے ہو تم بھی رستے سے پھرے ہوئے ہو فَلَمَّا أَنْعَرَادَ أَنْيَبْتِشَ لیکن بھارا موسیٰ علیہ السلام کا قصد و ارادہ یہی ہوا کہ جو ظلم کر رہا ہے فیرون کی قوم کا اس کی پکڑ کریں جو دشمن ہے دونوں کا اس نے سمجھا آج میری پاری آگئی ہے تو کہتا یا موسیٰ ا مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے بندہ مار دیا تھا اب راز کھل گیا پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا یا اس کو پتا تھا جو مظلوم تھا یعنی مظلوم کا ساتھ دی یہ مظلوم ہے کل بھی اس کا ساتھ دیا ہے آج بھی اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا اندیشہ ہوا کہ آج میری پکڑ ہو سکتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے صرف سمجھایا تھا الفاظ کی حد تک لیکن اس نے راز کھول دیا اور ماتوریدون تو ما من تم تو بڑے جبار جب بننا چاہتے ہو زمین پر اور تم تو ٹھیک کام نہیں کرنا چاہتے ہو یہ باتیں علیہ السلام کے خلاف کہنے لگا اب وہاں پر فرعون کی سی آئی ڈی پھر رہی تھی بندہ مرا تھا ان کا تو وہ دیکھ رہے تھے کہ کس نے مارا ہے تلاش کرے اسے فوراً رپورٹ پہنچ گئی فرعون کے بعد مسا علیہ السلام نے مارا ہے بندہ رجل وجار المدینہ سا ایک بندہ شہر کے آخری کونے سے دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر مشورہ دینے لگا آپ یہاں سے نکل جائیں آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں خیر کے دربار میں, میں آپ کو خیر خواہ السلام وہاں سے باہر تشریف لے گئے اور کہا رب بینت جنی من القاحم اللہ مجھے نجات عطا فرما دے مدین کی جانب رخ کیا اللہ نے رہنمائی فرمائی اور رب سے دعائیں کرنے لگے مدین میں کوئی جان پہچان نہیں تھی وہاں پہنچے مدین کا ایک کنواں تھا اس کے پاس جا کے رک گئے بیٹھ گئے لوگ وہاں پانی سیراب کر رہے تھے اپنے جانوروں کو بابا جدہ مندون ہی, ہی دیکھا دو عورتیں الگ تھلگ بیٹھی ہوئی ہیں اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں معلوم یہ ہوا عزت دار گھرانوں کی خواتین مردوں کے اندر نہیں گھستی کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے ضرورت کے تحت باہر جائے جا سکتا ویسے تو ذمے داری مردوں کی ہے کہ وہ باہر کے کام کاج کرے لیکن اگر گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے یا بزرگ ہیں جیسے حضرت شعب علیہ السلام بزرگ تھے نہیں جا سکتے تھے اور ازر بھی بتایا ان خواتین نے ہمارے اباجان بزرگ ہیں وہ نہیں آ سکتے ہیں اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے تو عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت ہے لیکن اپنے پردے اپنی عزت اپنی عفت کے تحفظ کے ساتھ تو الگ تھلگ تھی وہ مندونی ممراتیں نی تزود کالا ماں ختم کنواں مصع السلام نے دیکھا یہ دو خواتین الگ بیٹھی ہیں تم کیوں الگ بیٹھی ہو تمہاری کیا ضرورت ہے کالت لانس کی حتٰ ہم اپنی بکریوں کو سیراب نہیں کر سکتی یہاں تک کہ یہ سارے پانی پلانے والے واپس لوٹ جائیں تو پھر ہم جب خالی ہو جاتا ہے مقام اپنی بکریوں کو سیراب کرتی ہیں وہ ابونا شیخن کبیر ساتھ ہی کہا ہمارے والد صاحب بہت بزرگ اور بوڑھے ہیں یعنی گویا کے سوال کا جواب دے دیا مصعل السلام نے پوچھنا تھا تمہارے والد کہاں ہیں تو انہوں نے خود ہی جواب دے دیا کتنی ذہین اور سمجھدار تھی فس خالہ ہوں مصع السلام نے کہا چلو میں پانی پلاتا ہوں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک اور ساتھ کنواں تھا اس کے اوپر بہت بھاری پتھر رکھا تھا اور کئی آدمی مل کر وہ اٹھاتے تھے اور پانی نکالتے تھے مصعل السلام نے تنہا پتھر اٹھایا اور پانی نکال کر اکیلے ان بکریوں کو سیراب کر دیا اب وہاں بیٹھ گئے سمت اللہ کیونکہ جان پہچان تو تھی نہیں تو ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے فقال اور اللہ سے دعا کرنے لگے ربی علیہ من خیر فقیر ہے میرے پروردگار جو تو میری طرف خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں میرا تو اور کوئی سہارا ہی نہیں ہے تو ہی سہارا یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے جو بالکل بے سہارا ہو جائے اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ سہارے عطا ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے جس کی شادی نہ ہوتی وہ اچھا رشتہ نہ ملتا ہو وہ بھی یہ دعا پڑھے حضرت علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی تو رشتہ مل گیا ان دو میں, سے ایک بیٹی آئی میں اس لفظ کو پڑھ کر جھوم جاتا ہوں اس بیٹی کے اور بھی بڑے او صاف ہو کے یہ بیٹی نبی کی بیٹی ہے یہ وسفر یہ بیٹی حسین و جمیل بھی ہوگی نبی حسین و جمیل ہوتے ہیں اس بیٹی کے تمام و صاف میں سے اللہ نے جس وصف کو منتخب کیا ہے قرآن میں ذکر کرنے کے لیے فرمایا وہ بیٹی بڑی حیادار تھی ہماری بیٹیوں کو بھی ہماری بہنوں کو بھی اس وصف پر غور کرنا چاہیے تم شی یا اس کی چال ڈھال میں حیات تھی تم شی مشی سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چلنا اس کے چلنے کے انداز میں حیات قالتنہ بھی دھوکہ لیجیے کا کہنے لگی میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں ابا جان کی اس وقت کی یہ نہیں کہا آپ ہمارے ساتھ ہیں نہیں ابا جان بلا رہے ہیں لی جزیہ کا اجرا ماسطی اب اپنے خیال میں اس نے یہ جملہ بول دیا آپ نے ہمارے ساتھ بڑا احسان کا معاملہ کیا ہے بکریوں کو پانی پلا دیا ہے تو آپ کو کچھ لی جزیہ کا اجرا اس کی اجرت ادا کریں نبی تو اپنا کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نبی کے دل میں خیال بھی نہیں ہوتا ہر نبی کی تعلیم میں آپ سن چکے ہیں لاسل کو مال یچرا کسی کام پر اجرت کا سوال ہی نہیں ہے لیکن اس نے اپنے طور پر کہہ دیا حضرت مصعل سلاۃ وسلام چونکہ یہاں بیٹھے تھے اور کوئی سہارا نہیں تھا ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ چلو چلتے ہیں تو بات چیت کر لیں گے ان کے والد صاحب سے اجرت کیا لینی ہے فلم جب آئے ان کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اور ساری صورت حوال سنا دی تو وہ کہنے گے لا تخف آپ پریشانی چھوڑ دیں نہ جو تم نلقوں میں ظالمی یہاں فراؤن کا کنٹرول نہیں ہے آپ نے نجات حاصل کر لی کالت احدام ایک بیٹی کہنے لگی ابا جان ان کو آپ اپنے ہاں ملاسم رکھ لیں گھر کے اندر ان نخیر منصر تھا بہترین ملازم وہ ہوتا ہے القوی جس میں طاقت بھی ہو اس کا مظاہرہ دیکھ چکی تھی الامین و دار بھی ہو اور امانت کی مثالیں بھی ان کے سامنے آ چکی تھیں تفسیروں میں لکھا ہے حضرت مس علیہ السلاۃ علسلام کو جب وہ لے کر جانے لگی ساتھ تو گائیڈ تھی رستہ دکھانا تھا تو حضرت اب علیہ اللہ علام کے آگے تھوڑا سا چلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آپ میرے پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں ہاں جہاں دائیں بائیں ہونا ہوگا تو وہاں آپ مجھے بتا دینا کہ اب دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف جانا تو امانت کا بھی مظاہرہ دیکھ لیا ہے طاقت کا بھی مظاہرہ دیکھ لیا ہجر حضرت شعیب علیہ السلام نے پیشکش کی عورت کی طرف سے بھی بیٹی والے کی طرف سے بھی پیشکش ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور بیٹے والے کی طرف سے بھی پیشکش ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں ان انتا جرا سمانی شرط یہ ہے آٹھ سال ہمارے پاس کام کرنا پڑے گا آپ کو اور اگر دس سال کریں تو یہ دو سال آپ کی طرف سے ایک اضافی ہوں گے اس میں آپ کی ثوابتی ہوگی یا آپ نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے کیا نکاح میں حق مہر میں کوئی اس طرح کی سروسز کو کہ ہمارا یہ کام کرو یہ حق مہر ہے ہمارا یہ کام کرو یہ حق مہر ہے یہ فکس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس پر ڈسکشن کی ہے اس پر طویل ڈسکس ہے لیکن احناف کے ہاں اس طرح کی اجرت یہ پہلی شریعتوں میں جواز تھا مگر ہماری شریعت کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے ٹھک مہر ہونا چاہیے اس کے اوپر گفتگو کریں گے مصلی صلاحت نے فرمایا کہ میرے اور آپ کے درمیان میں یہ طے شدہ بات ہے میں جو بھی مدت پوری کر لوں تو میرے اوپر اشرار نہیں ہوگا اب دس سال تک کہا جاتا ہے مصالحت نے ان کے ہاں کام کیا اس کے بعد جب مدت مکمل ہو گئی حدیث میں بھی عادہ ہے نکاح کے وقت میں جو تم شرط عائد کرو اس شرط کو سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو مکمل کرو آج کل نکاح کے وقت کچھ شرائط آپس میں طے کر لیتے ہیں نکاح کے بعد کہتے ہیں کون پورا کرتا پھرے انہیں تو کون اور میں کون ان شرائط کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ وعدہ وفا کرنے والوں کا یہ طرز عمل نہیں ہے رکو نمبر چار میں حضرت مصع علیہ السلات کا مدین سے نکلنا اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آنا رستے میں دور کے مقام پر قیام آگ لینے کے لیے جانا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبوت کا عطا ہونا اور معجزات کا ملنا اصح اور ید بیٰ کے معجزات اور بے بنی عیسائی کی طرف فرعون کی طرف اور پھر مص علیہ السّلاۃ والسلام کا یہ کہنا کہ اللہ بندہ قتل ہو گیا تھا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے قتل کریں گے اور ہارون علیہ السلام کا ان کے ساتھ نبی بنایا جانا ان ساری باتوں کا ذکر ہے اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا سارے خدشے ختم حضرت مس علیہ السلاۃ والسلام پہنچے دعوت حق دی وقال فرعون فرعون کہنے لگا الْمَلَو لَكُم اے میری قوم مجھے معلوم کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے میں ہی تم سب رب ہوں حامان اس کا وزیر تھا حامان کو کہتا ہے اے حامان میرے لیے بلند وا برج بناؤ برج خلیفہ بناؤ میرا بہت اونچا میں اوپر چڑھ کے آ ذرا اللہ تعالیٰ کہاں ہے جہاں سے یہ موسا وہی کی باتیں کر رہا ہے وہی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ غلط بات کر رہا ہے یہ اس نے اذراہ مذاق کہا تھا وہ جنو دوں بڑا ہی تکبر کیا اس نے بھی اس کے لشکروں نے بھی اور ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان پر لانت برسائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ لانت کے مستحق قرار ہوا ہے حضرت مسا علیہ سلاۃ وسلام کو اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمانے اور ہدایت و رحمت نصیب کرنے کا ذکر فرمایا اب یہ واقعہ سنانے کے بعد اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وما ماں کلتمی جانب الغربی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نہ تور میں تھے کہ جو آپ سارے واقعات کو دیکھ رہے ہوں نہ آپ مدین میں تھے جو پورے واقعات سے آپ وہاں رہ کر خبر پا رہے ہوں یہ آپ کو کس نے بنا بتایا یہ اللہ نے بتایا تو مان لینا چاہیے ان سب کو کہ آپ اللہ کے بر حق نبی ہیں اور قرآن سچی کتاب ہے اللہ اکبر آپ کو اس لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے کہ یہی وقت مناسب ہے لوگوں کی ہدایت کا کل کو لوگ سوال نہ کرے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا آیا نہیں تھا تورات کے لوگ اعتراض کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تورات کی طرح قرآن کیوں نہیں اخبار بھی نازل ہوا ایک ادم آ جاتا جیسے تو پوری کی پوری آ تھی تو فرمایا گیا کہ تورات پر کون سا یہی مان کے آیا ہے کیا اس کو پورا مانتے ہیں مکمل طور پہ کہ یہ سوال کر رہے ہیں اور ان کا سوال کرنا بنتا ہے کہ قرآن کیوں نہیں پورا نازل ہوا اہل کتاب کی حق پرس جماعت تصدیق کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ و کی اور کتاب اپنی کتاب کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں قرآن ان کی درست باتوں کی تصدیق کر رہا ہے تو ان کی گواہی کافی ہونی چاہیے اہل کتاب میں سے اگر کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے مرتین اجرہم مرتین اللہ تعالیٰ انہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے پہلے نبی پر بھی ایمان لانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے کا فرمایا ہدایت عطا کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے اللہ کے اختیار میں انقلا منہ بتا ضروری نہیں کہ جس کو آپ چاہیں اسے ہدایت مل جائے ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے جسے رب چاہے اسے عطا کرتا ہے اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے آپ رہنے دیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں رب کو جس کا ہدایت پہ آنا منظور ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیں گے ایک سوال کا جواب دیا گیا وہ سوال آج بھی ہے اور جواب آج بھی وہی ہے آیت نمبر 57 میں وقال و انتب الخدا ماں کا نتخط اگر ہم آپ کی بات مان لیں مشرقین حضور کو کہتے ہیں، اگر ہم آپ کی بات مان لیں ہم یہاں ٹھہر ہی نہیں سکتے نتخط مینار سینا باہر کے لوگ ہمیں اچک لیں گے وہ کھا جائیں گے ابھی ہمارا امن اور سکون برباد ہو جائے گا نتخت مینار سینا آج بھی یہ سوال ہے کہ نہیں ہر اسلامی ملک کے مقتدرہ وہ یہی کہتی ہے اگر ہم قرآن کی بات مان لیں ہدایت کی بات مان لیں اسلام کے نفاظ کی عملی تعبیر کی طرف چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ باہر کی دنیا سے ہمارا کوئی تعلق کنیکشن ختم ہو جائے گا تو ہم تو پھر زندگی نہیں گزار سکتے جو تخطف نرزینا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے اللہ کہتے ہیں ارے جب کافر تھے ہم نے اس وقت بھی حرم کو ان کے لیے پرامن بنا دیا تھا اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو کیا ہم بد ان کو عطا کریں گے کیا ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمت عطا کریں گے اگر رب کے پیغام کے اوپر انسان عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ترتیب بناتا ہے باقی رہی یہ بات کہ یہ اللہ تعالیٰ حوصلہ و ہمت ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جن کے دل مردہ نہ ہوئے جو زمین فروش ہوں غیرت کو نیلام کرنے والے ہوں عزتوں کو سودے کرنے والے ہوں ان کو ہمت نہیں ہوتی اس بات کی اللہ رب العزت ہم سب کو توحفیقے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت القصص رکن نمبر سات میں اللہ رب العزت تردید شرک اور توحید کا اس بات اور مشرقین کے احوال قیامت کے دن اور شرکاء کے ساتھ ان کا مکالمہ اور ایک دوسرے پر بات کو ڈالنا مشرق کہیں گے انہوں نے ہمیں اس غلط رستے پہ لگایا اور وہ کہیں گے تم خود ہی اس غلط رستے پہ چلتے رہے ان احوال کا تذکرہ فرمایا اور دنیا میں سمجھایا کہ یہ صورت حال والی ہے کہ وہاں چل کے تم لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہے تو بہتر نہیں ہے دنیا میں ہی اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاؤ آیت نمبر 68 میں فرماتے ہیں کا یقل کماشا و اختار اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی منتخب کرتا ہے ان کے پاس انتخاب کا اختیار نہیں ہے کہ اس پس منظر میں کہ کچھ لوگ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم کو ہی کیوں نبوت ملی ہے اللہ کسی اور کو نبی بناتے ہیں، کسی سردار کو کسی صاحب حیثیت اور مالدار کو نبی بناتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں خالق بھی اللہ ہے اور انتخاب کا حق بھی اسی کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے تمہارے مشورے کا پابند نہیں ہے اللہ اکبر یہاں پر مجھے ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا نصب بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام اور ان کی اولاد اور انتخاب در انتخاب اللہ نے مجھے منتخب کیا قریش کو منتخب کیا بنو ہاشم کو منتخب کیا پھر سب میں سے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا انتخاب در انتخاب کو ذکر کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے منتخب کیا وقتار علی اصحابی اور میرے لیے میرے صحابہ کی جماعت کو منتخب اور انہیں میرے صحابہ بنا دیا اور بعضوں کو میرا دمات بنا دیا اسحاری حضرت عثمان حضرت علی بعضوں کو میرا دماد بنا دیا اور بعضوں سے ایسا رشتہ قائم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بن گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور بھی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی تو اس انتخاب خداوندی کا ذکر ہے وہ رب کا یقل و کما اللہ کا یہ انتخاب ہے قدرت رب کے مظاہر اور اس کی توحید اور اس کی ربوبیت کے ذکر اور اسی کی تعریف کے تذکرے اور چرچے رات کے متعلق فرمایا انجال اللہ علیہ سر مدن اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ رات ہی رات بنا دیتے قیامت تک رات ہی رات ہوتی من اللہ غیر اللہ کون تمہارا معبود ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس روشنی لے کے آتا افلا سنتے نہیں ہوں الا تم آپ ان کو کہیے بھلا بتاؤ صحیح اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک دن ہی دن بنا دیتے کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے کے آتا سکون کرنے کے لیے افلاطب سرون دیکھتے نہیں عمر رحمت ہی اللہ کا خاص رحم اور فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی ترتیب بنائی تم سکون بھی کرتے ہو تم رزق کو تلاش کرنے کے لیے دن میں نکلتے بھی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی توحید کی طرف آؤ رکو نمبر آٹھ میں قارون کے احوال کا تذکرہ ہوا اللہ کہتے ہیں نہ قارون نہ کانم ان قومی مسافر بغا قارون اصل میں بنی اسرائیل کا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا بلکہ مفسرین نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا چچزاد بھائی تھا فبقا علیہ لیکن اندر سے انہی کے خلاف ہو گیا تھا واطینہ ہوں مین الکنوزی اور اس کو اتنے خزانے دیے تھے ہم نے کہ اس خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت کے لیے اٹھانا مشکل ہوتا تھا रियल वेल्थ سونا چاندی ہیرے جواہرات آج کل جھوٹی کرنسی یعنی پیسے روپے जेब جیب میں ڈال کے بندہ بڑا خوش ہوتا ہے میرا اتنا بینک بیلنس ہو گیا اتنا کیش آ گیا اس کے پیچھے سے گارنٹی ختم ہو جائے تو سارے روپے گئے ضائع ہو گئے تو حقیقت میں اس کے پاس دولت تھی اس کالا قوم ہو کچھ لوگوں نے اسے سمجھایا اور کہا لا تفرا اترا مت جس کے پاس دولت ہوتی ہے نا تکبر برا ہی جاتا ہے یہ دولت اپنے ساتھ لے کے آتی ہے اللہ ما شاء اللہ کوئی ہوگا جو دولت کے باوجود توازوں میں رہے آجی میں رہے اور سب کا حق ادا کرے اور خدا کی شکر گزاری کرے بڑے کم دیکھتے ہیں خاص طور پہ آج کل کے جو نئے نوجوان ہیں باپ دادا اگر دولت مند تھے تو وہ ان کی دولت کے اوپر اس طرح سے تعش عیش و عشرت اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں کہ علّہ و اللہ حافظ و فساد کا سبب بنتا ہیں تو اس کو کسی نے کہا لا نلّہ اللہ یو بل فرین اللہ تعالی اب والوں کو پسند نہیں کرتے وقت غفیمہ عطا اللہ الدار اور جو اللہ نے تجھے دولت عطا کی ہے اس میں تو اپنی آخرت کے گھر کی تیاری بھی کر اور غریبوں کو بھی تو دے کما صن اللہ علیہ اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے ولا تب عل فساد زمین میں فساد مت پھیلا کال یا آگے سے کہتا ان نما ہوتی تو یہ کوئی اللہ نے دیا مجھے ان نما اوتی تو اللہ علم نیندی یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملی کو اس کے پاس کون سا علم تھا کوئی انجینئرنگ سیکھی تھی اس نے یا اس نے کوئی ایم بی بی ایس کیا ہوا تھا یا کوئی بی اے ایم بی اے کیا ہوا تھا بی بی اے کیا ہوا تھا کون سا ایسا علم تھا جس کا یہ حوالہ دے رہا ہے آیت نمبر سیون انما نما سیونٹی ایٹ میں ان نما اوتی تو میرے پاس علم کی سند ہے اگر پہلے والی آیت کے ساتھ اس آیت کو ملا کر پڑھیں تو اس کے علم کا بول کھل جاتا ہے اللہ کہتے ہیں تھا علیہ السلام کی قوم کا مل گیا تھا فرا کے ساتھ اسی کو وہ اپنا علم بتا رہا ہے اللہ علم اور آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے ایک قوم کا بندہ اس قوم کے مخالف ہو کر جب غیروں سے مل جاتا ہے تو پھر دولت کی برسات ہوتی ہے اس وقت یایت رہنمائی کر رہی ہے ہمارے لیے دولت مل جائے گی ایشو عشرت ایش ہو جائے گی لیکن انجام بہتر نہیں ہوگا قال عنما ہوتی تو اللہ علم ہی نہیں میرے پاس بڑا علم ہے اس کی وجہ سے مجھے دولت ملی ہے اولم یا عالم کیا اس کو علم نہیں ہے اللہ قدم قبل من القرونی من ہوا اشد و من کُوا اس سے بڑے بڑے طاقتوروں کو اللہ نے تباہ کر دیا ہے اس سے زیادہ دولت مندوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا ہے بلا یوسلم بلمجرم جب ان پر عذاب آتا ہے تو اللہ پوچھتے نہیں ہیں فخر جہاں علاقوں زینتی اب یہ حیات بڑی سوچنے والی ہے ایک دن باہر نکلا فی زینتی سج دج کر نکلا قال کال الزین الحت دنیا جو دنیا پر مرتے تھے لوگ مرد عورتیں وہ اس کو دیکھنے لگے یہ بھی دکھا رہا تھا زیب و زینت اپنے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات مرسہ ہو کر تو جو دنیا پر مرتے تھے لوگ وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے یا لئیتا لنا مسلم اتیا کارون کاش میں آیات کا ترجمہ کر رہا یا کاش لنا ہمیں بھی مل جائے مسلم کارون جیسے کہ کارون کو دولت ملی ہے ان نزو حض نظیم بڑیا یا والا ہے العلم اور جنہیں اللہ تعالی نے حقیقت میں علم و فہم متا فرمایا تھا وہ کہنے لگے ویلکم تباہی و بربادی کیا تم مانگ رہے ہو ثواب اللہ خیر لمن امن وعمل آم صالحا اللہ جس کو ثواب عطا کر دے وہ سب سے بہترین چیز ہے ایمان والے اور عمل صالح اختیار کرنے والے کے لیے ولا يلقاها الا الصابرون یہ بات ہر کسی کو سمجھ نہیں اتی ہے یہ صبر والوں کو سمجھ اتی ہے فخسفنا به اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دھنسا دیا اور اس کے خزانوں کو بھی دھنسا دیا کارون کے خزانے زمین میں ہیں خاج بھی کچھ عامل قسم کے قارون کے خزانے ڈھونڈنے کے چکر میں زمینوں کو کھوتے رہتے ہیں نہیں ہے تو خزانہ نکلا فما خان اللہ کوئی جماعت نہیں آئی اس کو بچانے کے لیے جو اس کے خادم نوکر وزیر آگے پیچھے چلتے پھرتے تھے حد حضرت حضرت کوئی پریشانی کوئی تکلیف کوئی سواری سیدھی کوئی گدا سیدھا کوئی فلا کوئی نہیں آیا بچانے کے لیے وماکانہ مین المنتثرین اور کون بچا سکتا تھا اسے واس محل لذین تمن و مکان اب وہ دنیا پر جو مرتے تھے وہ کیا کہنے لگے وہی کا ان اللہ یہ شاہر اب بات سمجھ آ گئی ہے یہ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لولا امن اللہ علین اللہ خصب اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا ہمیں بھی دھنسا دیا جاتا وہی کا ان لاہ کافی کافی فلاں پاتے خدا کے باغی الم کتنی دیر مزے اور آ جائیں گے اور موجے کر لیں گے ایک وقت ہے مرنا ہے اس کے بعد ساری موجے ختم اگر اللہ کا حق نہیں ادا کیا تو تباہی رکو نمبر نو میں فرمایا تلکدار اللہ خرت الحاَ اللہ فسادہ آخرت کا گھر ہم فقط انہیں کو عطا کرتے ہیں جو زمین میں سرکشی اور فساد نہیں کرتے بہترین انجام اصحاب ایمان اور ساب تتوہ کا ہوتا جوخفہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جب آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا کافر نے دل بڑا رنجیدہ تھا طبیعت بڑی بے تھی ظاہر ہے وطن کو چھوڑ کے جائیں تو پریشانی تو ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اللہ نے اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائیں ان لذیف فرضا علی کل معاد وہ رب جو آپ کو قرآن عطا کر رہا ہے اور قرآن میں احکام عطا کر رہا ہے وہ آپ کو ضرور آپ کے لوٹنے کے مقام پر واپس لوٹائے گا مکہ ضرور فتح ہوگا ٹھیک آٹھ سال میں حضور فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہو گئے کہ قرآن کی حقانیت کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید کی طرف دعوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا پیغام رحمت ہونا اور اللہ کی آیات پر کوئی کمپرومائز نہیں اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دینا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور توحید پر استقامت اور اللہ کے فیصلوں پر رضا اور آخرت کی طرف متوجہ رہنے کی ترغیب دی گئی آخر آیات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو فکر <تصفيق> بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت العن کبوت مکڑی کو کہتے ہیں اور مشرقین کے شرک کی مثال کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے مکڑی کے جالے کا ذکر کیا ہے اس مثال کے تذکرے میں اس پر گفتگو کریں گے اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دین اور دین کے رستے میں پیش آنے والی آزمائشوں اور مشکلات پر صبر و استقامت کی تلقین فرمائی ہے اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے حسب سنت رکھو آمنا و حم ل جب کوئی ایمان قبول کرے گا اور راہ حق کی طرف آئے گا تو اسے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے جنت اور دراجات جنت کے فیصلے ہوں گے ایسے ہی نہیں جنت میں چلا جائے گا ہر اس کے لیے کچھ کرنا ہے کر کے جانا ہے جنت یہ اس پس منظر میں نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بے حد ستایا جا رہا تھا مشرقین کی طرف سے آزمائشیں تکلیفیں ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے ہر ہیلہ اور حربہ استعمال کیا جاتا تھا اگر کسی کی اولاد مسلمان ہو گئی تھی تو والدین مجبور کر رہے تھے کہ دوبارہ کفر کی طرف آ جاؤ اس میں والدین اور اولاد کی اس صورت حال میں تعلقات کی نوعیت کو بھی بتلایا ہے کس حد تک ان کی بات کو ماننا جائز ہے اور کہاں والدین کی بات کو ماننا جائز نہیں ہے اللہ کی بات کو ماننا لازم اور ضروری ہے تو تسلی دی گئی اور صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی جانب دعوت ہے اس صورت مبارکہ کرنے اور انبیاء علیہ مثلاۃ اور ان کی امتوں کے احوال کا تذکرہ ہے کس طرح سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں نے بھی صبر و استقامت کے ساتھ دین کی دعوت اور اس جد و جہد کو جاری رکھا اور صبر کیا اور اللہ تعالی نے انہیں عجر سے نوازا اور ان کو فتوحات عطا فرمائی تو دعوی امتحان کے بعد اللہ تعالی دعوع ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے ولقت فتن الزین من قبل پہلوں کا بھی امتحان لیا تھا جو سچے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کے مرتبے اور ان کے مقامات کو اجاگر کرتے ہیں اور جوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ جان لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کھل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ جھوٹے اور منافق ہیں اصحاب عظیمت کو اللہ تعالیٰ ضرور اجر و ثواب سے نوازیں گے اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے ہجرت کرنے والے ان لوگوں کے احکام کا ذکر ہوا کہ جو مسلمان ہو گئے اور ان کے والدین مسلمان نہیں ہیں تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید اپنی جگہ لیکن ان جاہدا کا لتوشری کبھی مال صلاح کبھی علم اگر وہ شرک پر آمادہ کریں اولاد کو کہیں کہ ایمان چھوڑ دو اور کفر کی طرف دوبارہ آ جاؤ فلا و یہ بات نہیں ماننی ہوگی اب یہ مان یہ ماننا یہ اصل میں فرمبرداری برداری ہے اللہ کی اور والدین کی مان لینا اگر وہ کفر اور شرک پر آمادہ کریں تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی تو والدین کی مشروط اطاعت ہے بلکہ ہر بندے کی مشروط اطاعت ہے اس حد تک مانو کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو اگر اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات کرے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو پھر نہیں مانو کچھ ان لوگوں کے احوال کا ذکر ہوا جو زبانی طور پر دعویٰ کرتے تھے آمنا باللہ ہم ایمان لے آئے لیکن جب کوئی تکلیف اور آزمائش آتی تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے جعل فطنۃ کا عذاب اللہ لوگوں کی طرف سے آزمائش کو ایسے سمجھتے جیسے اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے اللہ کے عذاب سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا لوگوں کی تکلیف اور آزمائش سے ڈرتے حالانکہ اللہ کے عذاب سے زیادہ ڈرنا چاہیے والے جان میں ربی کا اگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ جائے کوئی فضل و کرم کے فیصلے ہو جائیں تو ادھر سے چھوڑ کر ادھر آ کے انا محاقم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اب السلام عالمافی سدور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے لوگوں کی رازوں سے دلوں کے اور سینوں کے رازوں سے اللہ واقف نہیں اللہ واقف ہے اللہ تعالیٰ کھوٹے اور کھڑے کو الگ الگ کر دیں رکو نمبر ایک کے آخر میں فرمایا جو لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں انہیں تو ان کی گمراہی کا وبال اور عذاب بھگت ہے اگر وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں تو ان کا بھی وبال ان پر پڑھنے والا ہے اور یہ ان کے بوجھ کو بھی اپنے بوجھ سمیت اٹھا کر قیامت کے دن آئیں گے ولا یوسل الم القیامت یا اما خان الفترون جو یہ افتراء اور جھوٹ گھڑتے تھے ان کے بارے میں ان سے بعض پر سوگی رکو نمبر دو میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلط والسلام اور ان کے صبر و استحکامت اور ان کی طاوت توحید اس کا ذکر فرمایا فلب صفیم الفسنۃ اللہ خمسین ساڑھے نو سو سال دعوت دیے حضرت نو علیہ کتنا حوصلہ تھا اور کیا ہمت تھی آج ہم ایک دو مرتبہ دعوت دے کے کہتے ہیں میں نہیں سمجھاتا اس کو وہ تو میری بات سنتا ہی نہیں اس کے حال پر چھوڑ دیے اپنی اولاد کے متعلق بھی یہی کہتے ہیں. تو اللہ نے یہ مثال کے طور پر ہمیں بتایا ہے کہ اپنے حوصلے کو صبر و استقامت کو لازمی کو پہلے انبیاء کی مثالوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھی تم قائم رکھو بڑھائیے اپنے صبر و حوصلے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا صبر و حوصلہ امت کو دعوت شرک پرستی کی تردید قیامت اور آخرت کے متعلق متفکر ہونے کی جانب دعوت دوبارہ زندگی جزا سزا اعمال ان کا بدلہ جنت جہنم تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا آزمائشوں میں ہجرت کی اجازت دی ہے اگر کوئی تکلیفیں پریشانیاں آزمائشیں آتی ہیں کسی مقام پر صاحب ایمان وہاں سے ہجرت کر کے ایسے مقام کی طرف چلے جائیں جہاں پر آزمائشیں اور تکلیفیں نہ ہوں لیکن یاد رکھیے یہ دین کے اعتبار سے تکلیفیں آزمائشیں اور ہجرتیں آج بھی ہجرت ہوتی ہے لیکن وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے یہاں پر کاروبار زندگی اور تجارت اور جاب کے سلسلے مفقود ہیں لہٰذا ہم باہر چلے جاتے ہیں جو دنیا کے لیے باہر جاتا ہے جو دنیا کے لیے تو اولاد یا اولاد کی اولاد یا اولاد کی اولاد کی اولاد اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جو دین کے لیے جاتا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دین کی دعوت کے لیے اس کی برکت سے اللہ نسلوں میں ایمان محفوظ فرماتے تھے اس لیے صرف دنیا کے مصائب سے تنگ آ کر انسان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے حضرت لوت علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہوا فقف لوط ابراہیم علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے حضرت لط علیہ السلام جو ان کے بتیجے تھے وہ ایمان لائے وقال عاجر اللہ ربی وہ بھی ہجرت کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت کر گئے اللہ کی طرف اللہ نے جدھر کہا اس طرف ہجرت فرما حضرت لط علیہ السلام نے فیملی کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی ایک حدیث میں ہے جب مکہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ... مکہ میں حضرت صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی تو ہجرت حبشہ اللہ میں حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی محترمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت ادا فرمائی تم چلے جاؤ اس طرف چلے جاؤ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا سب سے پہلے لوت کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا یہ بیٹا عثمان ہجرت کر رہا ہے اپنے گھر والوں کو لے کے جا رہا ہے ہجرت افشاء اللہ فامن لہو لوت تو دینی مشکلات میں اگر کوئی انسان ہجرت کرے اللہ تعالیٰ اس ہجرت پر بڑا حضر و ثواب عطا فرما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت اور آزمائشوں کے اوپر صبر و استقامت پر اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے نوازا اسحاق یا بیٹے عطا فرمائے اور ان کی اولاد کے اندر نبوت اور کتاب کو جاری فرما دیا حضرت لط علیہ السلام اور ان کی قوم کے احوال کا تذکرہ اور وہ لوگ جس بیماری میں مبتلا تھے اس بیماری سے بچنے کی تلقین ہم جس پرستی میں مبتلا تھے ایک بات یہاں مزید ذکر ہوئی وطنفی نادی کم المن کر مجلس میں بھری مجلس میں یہ بدکاری کرتے تھے ایسے بے حیات تھے حیا کا جب جنازہ نکل جائے تو پھر اکٹھے بے حیائی کے اتخاب کرتے اور یہ صورت حال ہمارے کچھ ایسے لوگ جن کی حیات بالکل ختم ہو چکی ہے ان میں بھی یہ بات دیکھنے میں آتی بتا تو نفی نادی کو مجلس میں بدکاری کا ارتقاب کرتے تھے راہگیروں کو تنگ کیا کرتے تھے تقتعون صبی اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ پر بات فرمایا رکو نمبر چار میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی صورت میں آنے والے ان کے مہمان اور ان کو بیٹے کی بشارت حضرت لط علیہ السلام کی جانب ان کی روانگی اور قوم لود کے اوپر عذاب ان احوال کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی جانب مدین والوں کی جانب ان کے بیست اور لوگوں کو دعوت حق دعوت توحید اور قوم عاد قوم سمود اور ان کے احوال کا تذکرہ فرمایا اور اسی طرح قارون اور فرعون کا ذکر حامان کا ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر فورٹی میں فکلاً اخذنا بزمبی جب انہوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی گناہوں میں بہت دور نکل گئے تو ہم نے پھر پکڑ لیا کچھ پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی ومن ہو من ازت و سیاح اور کچھ کو ایک چیخ و چنگھاڑ نے پکڑ لیا ون ہو من خصفنا بھی لرض اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا وہ منہوں منع اور کچھ کو ہم نے غر کر دیا اللہ نے نہیں کیا ان کے کیے کی ان کو سزا دی گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کی تردید کے لیے مثال کے طور پر مکڑی کا ذکر یوں کیا مسل اللہ تخزون کبوت جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا مددگار بناتے ہیں ٹھہراتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے مس علی کبور جیسے کہ مکڑی کا جالا جیسے کہ مکڑی اتحجر بھائی تھا مکڑی ایک جالا بنتی ہے گھر بناتی ہے اگر کوئی مکڑی کو پوچھے تو مکڑی کہے میرا بڑا مضبوط گھر ہے لیکن وہ انل ہوتی لبئی تلانگ سب سے زیادہ کمزور گھر جانوروں میں بھی پرندوں میں بھی کیڑوں مکوڑوں میں بھی سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے اللہ نے اس کو تفضیل کے سیرے کے ساتھ آئے او ہن سب سے کمزور مگڑی سمجھتی ہے میرا گھر مجھے بچائے گا محفوظ رکھے گا سردی گرمی دفاع گھر اسی لیے بنایا جاتا ہے لیکن ہوا آتی ہے وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے تھوڑا سا جھونکا لگا گھر دبا اسی طرح جو مشرک ہے وہ اپنا گھر بناتا ہے میں اور میرے یہ معبود جن کے آگے وہ جھکتا ہے نظریں نیازیر پیش کرتا ہے جن کو سمجھتا ہے قیامت کے یہ چھڑا لیں گے اور مدد کریں گے حاجت روائی کریں گے دنیا میں بھی مشکلات ڈالیں گے آخرت میں بھی بچا لیں گے یہ مکڑی کے جالے طرح گھر بن رہا ہے اللہ پر لو کانو یا علوم کاش کے انہیں علم ہو جائے اور اللہ کی مثالوں میں یہ تدبر اور غور و فکر کر کے توحید کی طرف آ جائے ان اللہ یا لما من دونوں من ہی وہ الاز حکیم وطل لمثال صال و نظرِ ناس و خلق اللہ علسمات <بِالْعَقِ> ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں مگر ہدایت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو ہدایت کی طرف آنا چاہے الله. اللہ علیہ وسلم